حضرت مولانا تھانوی رحمہ اللہ مظفر نگر تحصیب کی رانہ میں مظفر نگر سے اٹھارہ میل شمال مغرب میں پختہ سڑک پر راجہ بھیم کے نام سے ایک قصبہ آباد ہے جس کا نام تھانہ بیم تھا جو بعد کو تھانہ بون کے نام سے مشہور ہوا مسلمانوں نے اس کا نام محمد پورا رکھا تھا مگر مشہور نہ ہو سکا اور جہار زن اٹھارہ سو ستاون ہجری میں یہ قصبہ مجاہدین کا مرکز رہا مجاہدین نے اپنی بسات کے مطابق خوب جہاد کیا اور تحصیل کے رانا پر مولانا رحمت اللہ صاحب کے رانوی علیہ الرحانہ کی قیادت میں مجاہدین نے قبضہ کیا اور دیگر مجاہدین نے شاملی پر قبضہ کر لیے قاضی عنایت علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجاہدین کی مالی امداد کرتے تھے اور ان کے بھائی قاضی عبدالرحیم صاحب اور رحمۃ اللہ علیہ کو ظالم انگریز نے پھانسی دے دی یہ قصبہ اور اس کے ملحق ملحقہ قصبات بڑے مردم خیز اور تعلیمی دین کے بڑے ادارے تھے اس قصبے تانبون میں پانچ جمعہ دسانیہ سن بارہ سو اسی ہجری بروز بدھ بوقتی صبح سعد حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ پیدا ہوئے والد ماجر کا نام منشی عبدالحق تھا رحمۃ اللہ علی اور کئی پشتوں پر یہ سلسلہ نسب سیدنا حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ سے جان ملتا ہے اور ننیال کی طرف سے آپ سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جان ہیں آپ کی پیدائش کا ماد تاریخ کرم عظیم ہے آپ کے نانا میر نجابت علی صاحب رحمت اللہ علیہ تھے جو اعلیٰ درجے کے فارسیدان اور حاضر جواب گزر تھے حضرت تانوی رحمۃ اللہ کی وزادت کے چودہ ماہ بعد ایک اور لڑکا پیدا ہوا جس کا نام اکبر علی رکھا گیا جنہوں نے انگریزی تعلیم میں بڑی دسترس حاصل کی پانچ سال کی عمر میں حضرت تانوی علیہ رحمتی والدہ ماجدہ کا انتقال ہوا اور پھر والد مرحوم ہی پیداری شفقت کے ساتھ مادری شفقت کا فریضہ بھی انجام دیتے رہے ابتدائی تعلیم میرٹ میں ہوئی اور فارسی کی ابتدائی کتابیں یہی پڑھیں اور قرآن کریم جناب حافظ حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علی سے یاد کیا پھر تانا بھون آ کر حضرت مولانا فتح محمد صاحب رحمت اللہ علی سے عربی کی ابتدائی کتابیں اور فارسی کی انتہائی کتابیں پڑھیں اس کے بعد ذوالقعہ سن بارہ سو پچانوے ہجری میں دارال دیوبند پہنچ کر بقیہ نصاب کی تکمیل کی حضرت مولانا مدعقوب نانوتوی شوخین مولانا محمود محمود السن صاحب رحی محمد اللہ وغیرہ اور دوسرے حضرات سے تکمیل کی سفر سن تیرہ سو ایک اجری میں کانپور میں مدرسہ فیض عام نے پچیس روپے ماہانہ پر مدرس ہوئے اور اونچے درجے کی کتابیں آپ نے عمدہ طریقہ سے پڑھائیں سب نے آپ کا سکہ مان دیا اللہ احمد رضا آخر سفر سن تیرہ سو پندرہ ہجری میں کانپور سے تھانہ بھون مستقل سکونت اختیار کر دی اور پھر مدت العمر تھانہ ہی میں ظاہری اور باطنی علوم کی نشر و اشاعت کرتے رہے اور کئی حصوں کتابیں تصنیح فرما کر حکیم الامت کا ذقب پایا یہ لقب سب سے پہلے مولانا مرزا محمد بیگ صاحب رحمہ نے جو محبوب المطاب دہلی کے مالک ہیں انہوں نے تجویز کیا جس طرح حضرت مولانا عبدالحکیم سیالکوٹی رحم اللہ سن متوفہ سن ایک ہزار ستر ہجری نے حضرت احمد سرہندی ہندی اللہ کو جگی الفسانی کا لقب دیا تھا اور پھر ساری دنیا کی زبان پر یہ لقب جاری ہو گیا جو ان کے اصلاحی کارناموں پر زیادت کرتا ہے اور خلق خدا کی عجمی اور روحانی پیاس بچائی اور بےعت حضرت حاجی امدار اللہ صاحب محاجر مکی رحم اللہ سے کی ہے پہلا حج حضرت حکیم العمر رحم اللہ نے اپنے والد مکرم علیہ الرحم کی مویر نے سن تیرہ سو ایک ہجری میں کیا اس کے بعد والد محترم کی وفات کے بعد سن تیرہ سو دس ہجری میں دوسرا حج کیا اور چھ ماہ بعد اپنے پیر و مرشد کامل ہردھا جی صاحب علیہ رحمت کی خلمت اقدس میں رہ کر شاع نشان استفادہ کیا یہ نچی مہینہ اور سن تیرہ سو گیارہ ہجری میں پھر واپس کانپور مدرسہ جامع علوم تشریف لائے اور پھر سفر سن تیرہ سو پندرہ میں تھانہ تشریف لے گئے اور خلق خدا کی دینی تربیت اور تصنیفی کتب میں مصروف ہو گئے اللہ تعالی نے آپ کی کتابوں کو وہ مقبولیت دی جو اس زمانے میں اور کسی کو حاصل نہ ہوگی چنانچہ ایک بزرگ جناب شریف احمد صاحب گنجپوری گنج پوری رحم اللہ تحصیلۂ کرنال نے ایک خواب دیکھا جس میں انہوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات خلفۂ راشدین رضی اللہ علیہ کی زیارت کی عام صلی اللہ علیہ وسلم نے سید حضرت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اس کو قریب آنے دو یہ اشرف علی صاحب کا خادم ہے یعنی شریف احمد صاحب جو ہیں یہ کن کے خادم ہیں مرید ہیں حضرت تھانی کے اور مرید کو اتنا قرب حاصل ہو رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیف نظی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں کہ اس کو آنے دو یہ اشرف علی کا خادم ہے اور نیز احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شریف احمد صاحب علیہ الرحمہ کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اشرف علی صاحب کی کتابوں پر عمل کرتے رہنا اور دوسروں کے کہنے سے مت رکنا محس محسل مقدم بوادر النوادر صفحہ نمبر پچاس آپ نے دو شادیاں کی مگر اولاد کوئی نہ ہوئی گو جسمانی اولاد تو حاصل نہیں ہوئی مگر روحانی اولاد اس, اس کثرت سے ہے کہ افسا و شمار سے باہر ہے جب والد محترم نے حضرت حکیم الامت علی رحمت و عالمی میں اور دوسرے بھائی اکبر علی صاحب علیہ الرحم کو انگریزی میں لگا دیا کیونکہ والد محترم دونوں کی اس اعداد کو تاڑ گئے تھے کہ ان کا مزاج اور طبیعت کا فطری رخ ہی یہی ہے تو حضرت حکیم الامت علیہ الرحمہ کی محترم چچی صاحبہ علیہ الرحمٰ نے ان کے والد سے کہا کہ ایک کو تو انگریزی پر لگا دیا یہ تو کما کھائے گا لیکن دوسرے کو عربی میں لگا دیا ہے یہ بھلا کیا کما کھائے گا لیکن ان کو بھلا کیا معلوم تھا کہ اللہ تعالی نے حضرت حکیم الامت علیہ الرحمہ کو کس طرح ہزار روزی سے نوازا اور حیاتی تجربہ عطا فرمائی بذاکر منگل کی رات سترہ رجب سن تیرہ سو باسٹھ ہی گئی بمطابق بیس جولائی سن انیس سو کو آپ بیاسی سال تین ماہ اور گیارہ دن کی عمر پا کر دنیا سے رخصت ہو گئے اور دیکھنے والوں نے دیکھا اور مسلسل دیکھا وفات سے قبل آپ کی درمیانی اور شہادت کی انگلی کے درمیان کی ہتھیلی کی پشت سے ایک تیز روشنی نکلتی تھی جس کے سامنے برقی کنپوں خن میں مان پڑ جاتے تھے یعنی سی وفات ہونی شروع ہو گئی تو اسی وقت سے یہ شہادت اور یہ بیچ کی انگلی کے بیچ میں سے ہتیلی سے روشنی نکلتی یہ ان کی تحریری خدمت کا سزا ہے جس سے رہتی دنیا تک لوگ استفادہ کرتے رہیں گے ہندوستان کے نامور اور مشہور علماء کرام میں سے جو اپنے دور میں علوم شریعت و طریقت میں اپنی نظیر آپ تھے حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب طانوی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے جن کی ساری زندگی مذہب اسلام کی نشر و اشاعت اور مخلوقی خدا کی اصلاح اور بہتری میں گزری اور جنہوں نے قرآن کریم کی تفسیر سے لے کر ایک معمولی مسئلہ تک جو چھوٹی بڑی کتابیں اور رسادے دکھے ان کی تعداد تقریباً ایک ہزار سے اوپر ہے اور ایک اندازے کے مطابق تیرہ سو سے متجاوز ہے اور پاک وہن میں سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں جدید غلامۂ کرام رقم اللہ نے ان سے روحانی فیض حاصل کر کے ان کے خلفاء کے زمرے میں شامل ہوئے اور اپنے اپنے حلقہ میں عوام کی روحانی پیاس کو بجھاتے رہے اور اب بھی بفل یہی تعلیٰ بے حضرات موجود ہیں جوشم غیر و ہدایت کو بعد مخاطف میں بھی فروزاں کیے ہوئے ہیں لیکن خان صاحب کے کفر کی کن چوری سے ان کا گذا بھی نہیں بچا گو کٹا نہیں مگر یہ ظالم چوری ان کے گلے پر رگری ضرور گئی ہے